الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له والسلام على من لا نبي بعده اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر اللہ ال مسلّ محمد امال عل محمد قما صلی تعالیٰ ابراہیم والا عل ابراہیم انَََََََََََََََََََ احمید المجید اللہ مبارک علّہ محمد امالا عل محمد كم بارك تعلیٰ ابراہیم والا عل ابراہیم ان كحمید المجید آبرات كے لمبے ہے كہ گزشتہ ماں كی آخری جمعرات بیان کے بعد یہ اعلان ہوا تھا کہ ہماری عالمی اتحاد عال سنت والجماعت کراچی کی شعرا نے یہ مشورہ میں طے کیا کہ ہر ماں کی آخری جمعرات عشاء کی نماز کے بعد یا تقوی جامع مسجد میں اصلاحی بیان ہوا کرے گا اور میں نے یہ وضاحت بھی کی تھی کہ آپ کے ہاں کراچی والوں کے ہاں اصلاحی کا معنیٰ اور ہے اور ہمارے ہاں اصلاحی کا معنیٰ اور ہے آپ کے اصلاحی کا مطلب یہ ہے کہ عقائد پر بات نہ ہو صرف اعمال پر بات ہو اور ہمارے اصلاحی کا معنی یہ ہے کہ پہلے بات عقائد پر ہو اور پھر بات اعمال پر ہو عموماً ہم اصلاحی بیانات کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کو بیان کیا جائے آنکھوں کی حفاظت کیسی ہوتی ہے زبان کی حفاظت کیسے ہے کھان کی حفاظت کیسے ہے آدمی بد نظری سے بچے غیبت سے بچے گلا کرنے سے بچے جھوٹ بولنے سے بچے اس کا نام اصلاحی بیانات ہے اور سب سے اہم بات یہ سمجھایا جائے کہ اپنے دل کو خاصر عقائد سے کیسے بچانا ہے امال کی قبولیت کی بنیاد تو بقائد ہے اگر عقائد میں فساد ہوا امال ٹھیک ہو بھی گئے تو اصلاح تو نہ ہوئی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 دین کے کسی بھی شعبے میں آپ کام کریں نظریات اور عقائد کا صحیح ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے اور عقائد اور نظریات کا صحیح ہونا یہ پورے کے پورے دین کی بنیاد ہے اللہ یہ بات ہم سب کو سمجھنے کی تو فیط فرمائیں آج تین سے پانچ بجے دنیا ٹی وی پر میرا درس تھا میں ٹی وی پر جاتا ہوں اور بتاتا ہوں نہیں تو لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں کیا کہہ سکے میں پرواہ نہیں کرتا کہ آپ کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں جو کام کرنا ضروری ہے وہ میں نے کرنا ہے آپ موافقت کرو میں نے تب بھی کرنا ہے آپ مخالفت کرو میں نے تب کرنا ہے کیونکہ میرے کام کا تعلق آپ کی شاب سے نہیں ہے میرے کام کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے جب اللہ کے لیے کام کرے تو دائیں بائیں سے اٹھنے والی آوازوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے تو آج وہاں درسِ قرآن میں تھا انَ الجین فضرت الدین و نشیٰ انَ الجی فضر الدین وقام اب اس عائد پر گفتگو کی تو میں نے وہاں یہ بات بڑی وضاحت سے بیان دی ایک اعتقادی اختلاف ہے اور ایک فروعی اختلاف ہے اعتقادی اختلافات کے نام فرقہ واریت ہے فروع اختلافات کے نام فرقہ واریت نہیں ہے اعتقادی اختلافات ناقابل برداشت ہوتے ہیں اور خروج اختلافات یہ قابل برداشت ہوتے ہیں فرقہ وریت کا معنی ہوتا ہے ایسے مسائل پہ لڑنا کہ جن پہ اتفاق ممکن ہو اور جن پہ اتفاق ممکن نہ ہو اس پہ اختلاف کرنا یہ فرقہ ویریت نہیں ہوتی اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق توفیقرمائے ہمارے آج درس قرآن سنت کے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 فلام بندہ کس بات کا خیال ہے اور فلاں کی تردید کیا ہے ہم اپنے مسائل امت کے سامنے دلائل کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اب اگر وہ مسئلہ کسی کے خلاف ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مولانا صاحب نے میرے خلاف تقریر کی ہے حالانکہ میں کسی کے خلاف تقریر نہیں کرتا میں اپنے مسائل کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میں اس کی مثال دیتا ہوں اب اگر آج میں بیان کروں اور میرے بیان کا عنوان ہو سر پہ ٹوپی رکھنے کے دلائل میرے بیان کا عنوان ہو پگڑی پہننے کے دلائل اس پر میں دلائل دیتا ہوں شبہات کو صاف کرتا ہوں اور کل کو یہاں کوئی ایسا شخص جو لنگے سر گھومنے کا عادی ہے وہ خطیف صاحب یہ بات کہہ دے کہ مولانا محمد الیاس گمن صاحب نے رات ہماری مسجد میں ہمارے خلاف تقریر کی ہے مولانا پوچھے آپ کے خلاف کیا تقریر کی ہے وہ کہتا ہے جی میں لنگے سر پھرتا ہوں تو انہیں لنگے سر کے خلاف تقریر کی ہے اب اس کو بات سمجھائی جائے گی بھائی انہوں نے لنگے سر والوں کے خلاف بیان نہیں کیا انہوں نے اپنی چوکی اور اپنے پگڑی کے دلائل دی اپنی ٹوپی اپنی پگڑی کے دلائل دیئے آپ نے اس بیان کو اپنے خلاف سمجھا تو یہ آپ کا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ بات اچھی طرح آپ سے رازی نشین فرمائے اس لیے آج کے درس اور آئندہ دروس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے اپنے نظریات اور مسائل دلائل کے ساتھ کیسات اور آپ کو پورا رسوخ اور اپنے مسلک پر پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ ہمارا مسلک ہمارا مذہب ہمارا موقف یہ دلائل کی بنیاد پر ہے بغیر دلیل کے نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں بہت سارے مسائل سب کا بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے چند ایک مسائل میں قربانی کے متعلقہ پیش کرتا ہوں اور قربانی کے متعلقہ مسائل آپ کے ہاں اس کا معنی اور ہے اور میرے ہاں اس کا معنی اور ہے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 تین احادیث مروی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں نمبر ایک یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے عزیز بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا مہاجر ازاحی یا رسول اللہ اللہ کے نبی جو ہم قربانی کرتے ہیں اس قربانی کی حقیقت کیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت و وبیک ابراہیم علیہ السلام یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے پھر صحابہ اکرام نے دوسرا سوال کیا مالنا یا رسول اللہ اللہ کے نبی ہم قربانی دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا خواب کیا ملے گا آپ نے عام بالکل شار حسن تمہیں ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی حدیث نمبر دو یہ جامع ترمزی میں روایت ہے ام ام المن رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معامل یوم احرا کے دم عید کے دن عید الاضحیٰ قربانی کی جسے ہم بڑی کہتے ہیں عید الاضحیٰ پر اللہ کو سب سے محبوب ترین عمل و جانور کا خون بہانا ہے آگے ان لیاتی یوم الیاما جو قرون ہا وہ اشعارِ ہا وہ اضلاف ہا وہ دما یقین قب لائے یقہ مین دم نبی پاس نے فرمایا یہ قربانی کے جانور کا سین قربانی کے جانور کے بال اور قربانی کے جانور کے کھور قوم یہ بھی قیامت دن اللہ رب العزت کے سامنے مومن کے اعمال کے طور پر پیش کیے جائیں گے یہ بات اچھی طرح سمجھنا تیسری حدیث مبارک حضرت مومنشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یہ مصنف عبدالرزاق میں روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا ذاکو و پی جے قربانی دو اور خوش دلی کے ساتھ قربانی دیا خوش دلی کے ساتھ کیوں لَيْسَ مسلم یوجو يُوَجِّهُ یا تو اس لیے کہ جب بھی کوئی مسلمان قربانی کرنے کے لیے اپنی قربانی کو قبلہ کی جانب لٹا دیتا ہے اللہ کا نہ دم ہوا و فرس ہوا و سوکھ ہوا حسناتن و حضاراتن بھی یسانی قیامت کے دن جانور کا اس جانور کا خون اس جانور کا گوبر اور اس جانور کے بال سوکھ کون یہ قیامت کے دن نیکیوں کی صورت میں اللہ کے دربار میں مسلمان کے نامۂ امال میں پیش ہوں یہ احادیث وہ ہیں جو آپ سب نے سنی ہیں میں نے کوئی نئی حدیث آپ کی خدمت میں پیش نہیں لی کی لیکن ان احادیث سے جو میں نے مسئلہ بیان کرنا ہے وہ شاید پہلے آپ نے کبھی نہ سنا ہو مسئلہ تو سنا ہوگا لیکن مسئلے کے دلائل اور جس طرح کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا یہ آپ نے کبھی نہ سنا اب دیکھو ان تین احادیث میں قربانی کے فضائل بیان کیے اور تینوں احادیث میں دو باتیں قدر مشترک ہیں نمبر ایک اس میں کسی حدیث میں قربانی کے جانور کے گوشت کا اجر ذکر نہیں کیا نمبر دو ان تین احادیث میں جن چیزوں کے اجر کا ذکر لیا یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی قربانی میں استعمال نہیں کرتا آپ میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو قربانی کے جانور کے سین کو استعمال کرتا ہو قربانی کے جانور کے بال کو استعمال کرتا ہو قربانی کی جانور کے خون کو استعمال کرتا ہو قربانی کے جانور کے خور کو استعمال کرتا ہو اور قربانی کے جانور کے گوبر کو استعمال کرتا ہو آپ میں سے کبھی کسی آدمی نے یا آپ کے خاندان میں سے کسی آدمی نے قربانی کی یہ پانچ چیزیں استعمال کی ہیں نمبر ایک خون نمبر دو بال نمبر تین سینگ نمبر چار کھر اور نمبر پانچ گوبر کسی نے استعمال کی ہے کیا استعمال کرتے ہیں گوشت کھا لیں گے کلیجی کھا لیں گے مغس کھا لیں گے پائے کھا لیں گے بازلو کوجری کھا لیں گے اور آپ قربانی کی کھال کسی کو دے دیں گے لیکن یہ چیزیں کوئی بھی استعمال نہیں کرتا سوال یہ ہے کہ جو چیزیں قربانی کے استعمال میں آتی ہیں ان کے عجر کا ذکر نہیں ہے اور جو چیزیں استعمال نہیں کرتے ان کے اجر کا ذکر ہے آخر ایسا کیوں ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے میں اس کی وجہ سمجھانے کے لیے اگر پوری بات کروں گا تو ہماری اس ایک بات پر ایک گھنٹہ گزر جانا ہے اس لیے میں نے کیونکہ اور باتیں بھی ساتھ کہنی ہے خلاصہ میں ارز کر دیتا ہوں آپ آر علم ہیں آپ اس کی طرف بڑی توجہ کے ساتھ اگر مات فرمائیں گے تو آپ کا ذہن منتقل ہوگا اور مزید آپ اس پہ دلائل جمع فرمانا چاہیں گے تو دلائل جمع فرما لیں گے ورنہ کم از کم آپ کا ذہن ضرور کھل جائے گا آپ کو شر صدر ہوگا اپنے مسائل کے اوپر قرآن کریم اور احادیث قرآن کریم کے بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث کو پڑھنے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے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 اس پر میں کئی ایک مسائل پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئے مثلاً نمبر ایک ایک عقیدہ بیان کر لیتے ہیں اور ایک مسئلہ بیان کر لیتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام وفات کے بعد اپنی عبور مبارکہ میں زندہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں جن کا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو جن کا نہیں ہے وہ نہ کھڑا کرو کیونکہ ہم نے منافقت تو کرنی نہیں ہے نا جن کا ہے صرف وہ کھڑا کرے توجہ رکھیں ہاتھ نیچے کریں دیکھیں میں آپ کو مجبور تو نہیں کرتا کہ آپ ہاتھ ضرور کھڑا کریں میں کیا کہتا ہوں جن کا عقیدہ ہے وہ کھڑا کرے جن کا نہیں ہے وہ نیچے رکھیں نہ میں ان پر فتوا لگا رہا ہوں نہ میں ان کو برا کہہ رہا ہوں نہ میں ان سے کو لڑ رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے ہم عقیدہ کتنے لوگ جمع ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام وفات کے بعد اپنی قبول مبارکہ میں زندہ ہے اچھا کوئی بندہ آپ سے پوچھے اس عقیدے پر قرآن کریم کی آیت بطور دلیل کی کون سی ہے تو آپ دلیل پیش کرتے ہیں بل احا قلع کا شورون جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے دعویٰ کیا ہے کون زندہ ہے اور دلیل کیا ہے دعویٰ ہے امبیا زندہ ہے اور دلیل یا کہ شہید زندہ ہے اب کوئی بندہ آپ سے پوچھے جب دعویٰ امبیا کی زندگی کا ہے تو دلیل میں قرآن کی آیت پیش کرونا کہ نبی زندہ ہے دعویٰ کرتے ہوئے نبی زندہ ہے دلیل پیش کرتے ہوئے شہید زندہ ہے اس کا سمجھ آ گیا اچھا اسی طرح ایک مسئلہ سمجھ لیں مسئلہ یہ ہے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دے بعد میں اس فرض نماز کو قدا کرنا ضروری ہے یہ ہمارا دعویٰ ہے دلیل کیا ہے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نا من نامان صلاتن او سلاطن اور اللہ کے نبی فرما دیں اور ذکر کہ اگر کوئی شخص بھول کر نماز چھوڑ دے یا سو جے اور نماز رہ جائے تو جب اس کو یاد آئے یا جب نیند سے بیدار ہو تو اپنی نماز کو پڑھے دعویٰ کیا ہے کہ نماز چھوڑی ہے جان بوجھ کر اور دلیل کیا ہے بھول کر چھوڑ دی تو نماز پڑھے سو گیا نماز رہ گئی تو پھر نماز پذا کرے اب دیکھو دعویٰ اور ہے اور دلیل ہے اور تو لوگ کہتے ہیں ان کے دلائل بہت کمزور ہیں دلائل بہت کمزور ہیں جو وہ دعوے کے مطابق دلائل نہیں دیتے اسی پر ہمارے بعض طلبا بھی غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت ایسے دلائل نہیں ہوتے یہ اصول اچھی طرح سمجھیں میں آپ کو پھر سمجھاتا ہوں اور دین میں بات بٹھا لیں دعویٰ <سلام> <دلائل محمد> ہے انبیاء علیہ السلام زندہ ہے اور دلیل یہ ہے شہید زندہ ہے دعویٰ ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو قضا کرے اور دلیل یہ ہے کہ بھول کر نماز چھوڑی تو قضا کرنی چاہیے یہی وجہ ہے اب ان دلائل سے بعض لوگ کچھ کالات پیدا ہوئے کوئی عقیدہ میں پھسر گیا کوئی عمل میں پھسر گیا آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امبیا علیہ السلام وفات کے بعد قبر میں زندہ نہیں ہے کیوں زندہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں وفات کے بعد پیغمبر کی زندگی پر قرآن میں دلیل ہی نہیں ہے اچھا بعض آپ کو لوگ ملیں گے کہ اگر کش جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو اس نماز کی قضا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ حدیث پاک میں جو نماز کی قضا کا ذکر ہے وہ بھولنے اور سونے کی صورت میں ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑی پھر قضا کرو اس کا ذکر ہی نہیں ہے لہذا ہم جان بوجھ کر نماز چھوڑیں تو اس کے قزاق کے قائل نہیں ہے یہ اب لوگوں نے مسئلہ پیش کیا اب بظاہر بندہ سمجھتا ہے کہ دلائل ان کے مضبوط ہے ان کے دلائل بہت کمزور ہے حالانکہ بات ایسی نہیں ہے دلیل سمجھنے سے پہلے ایک قصور جے نشین فرما لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوتی تو جوام القلم حدیث یہاں سے شروع ہے فضل والی ست اللہ رب العزت نے مجھے چھ چیزیں وہ عطا فرمائیں فضیلت کی بنیاد پر جو پہلے انبیاء کو نہیں ملی ان میں پہلی چیز ہے پوتی تو جوام القلم مجھے اللہ رب العزت نے جوام القلم عطا فرمائے کلمہ اور کلمہ جامعہ دونوں میں فرق کیا ہے کلمہ کہتے ہیں لفظ نے ماننا مفر دن ایسا لفظ جس کا معنی ایک ہو کلم جامعہ کہتے ہیں کہ لفظ ایک ہو اور اس کے معنی کئی ہو پہلے انبیاء کو کلم ملے اور ہمارے نبی کو جوامی کلم ملے یہ حدیث ذہن میں رکھ لیں میں اب دلیل پر بات شروع کرتا ہوں باتیں بہت ساری کہنے والی میں نے پہلے آپ سے کہا میں بڑی اختصاد سے بات چلا چیلا اب اگر آپ کے ہاں یہاں تقوا جامع مسجد میں امام صاحب نہیں ہے عشا کی نماز کا وقت ہو گیا اب لوگوں نے پوچھا امام صاحب نہیں تو کوئی نماز پڑھا دے ایک بندے کو دیکھا اس کے سر پہ پگڑی ہے چہرے پہ داڑھی ہے ماشاء اللہ لمبا کرتا ہے دیکھنے میں اچھا خاصا عالم محسوس ہوتا ہے انہوں نے کہا بھائی آپ عشاء کی جماعت کرا دو اس نے کہا میں عشاء کی جماعت نہیں کراؤں گا کہ پوچھا بھائی وجہ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی نے با نماز پڑھی اس کو ایک نماز پر ستائیس نمازوں کا اجر ملتا ہے اس لیے میں با پڑھوں گا پڑھاؤں گا نہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرانے پر ستائیس نمازوں کا اجر نہیں بتایا بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر ستائیس کا اس کا ذکر فرمایا ہے اب دیکھو بظاہر اس کی دلیل بہت اچھی ہے نا اب ہم اس کو یہ بات سمجھائیں گے اگر امام جماعت نہ کرائے تو با جماعت نماز ہو ہی نہیں سکتی با جماعت نماز تب بنے گی جب کوئی ایک آدمی جماعت کرائے گا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں یہ بات فرما دیتے کہ جو جماعت کرائے گا اس کو ایک نماز پر ستائیس نمازوں کا اجر ملے گا تو ہم مختلف سمجھ سکتے تھے کہ ہمیں ستائیس کا اجر نہیں ملے گا کیوں یہ اجر تو ملتا ہے جماعت کرانے پر ہم جماعت کرا نہیں رہے بلکہ امام کی باجماعت پڑھ رہے ہیں اگر اللہ کے نبی اس حدیث کو امام کے ساتھ بیان کرتے تو آپ خود فرماؤ کہ اس سے کی ستائیس نمازوں کا اجر سمجھ آ سکتا تھا کبھی بھی نہیں آتا تو جب اللہ کے نبی نے مختدی کے لیے ستائیس نمازوں کے اجر کا ارشاد فرما دیا تو امام کے لیے ستائیس نمازوں کا عجر خود بہت نکل آیا کیوں امام ہوگا تو مقتدی کو اجر ملے گا نا اس کا مطلب یہ ہے ایک مقتدی کو ستائیس نمازوں کا اجر ملے گا اور ایک امام کو ستائیس کا نہیں بلکہ ہر ہر مقتدی کی ستائیس نمازوں کا جرم امام اکیلے کو ملے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختری کی 27 نمازوں کا اجر بتایا ہے تو امام کے 27 کا اجر خود بخود سمجھ آیا ہے اگر اللہ کے نبی امام اس 27 کا اجر بتا دیتے تو مختری کی 27 کا اجر سمجھ میں نہیں آنا تھا کیونکہ امام اہم ہے بہ نسبت مختری کے امام اعلیٰ ہے بہ نسبت مختری کے تو اعلیٰ کا اجر بتانے سے ادنا کا اجر سمجھ میں نہیں آنا تھا ادنا کا اجرب بتانے سے آلہ کا اجر خود بخود سمجھ آ گیا ہے. اس حدیث کو بھی آپ سمجھیں اس حدیث میں اللہ کے نبی اگر یہ فرماتے کہ قربانی کا جانور اچھا ذبح کیا کرو موٹا ذبح کیا کرو بہترین ذبح کیا کرو کیوں اس لیے کہ جب قربانی کا جانور موٹا ہوگا اس میں گوشت زیادہ ہوگا اور جب تم گوشت صدقہ کرو گے یا گوشت کھاؤ گے تو ہمیں سواد بھی زیادہ ملے گا اب کوئی بندہ بھی یہ نہیں سمجھ سکتا تھا ہمیں بال پر بھی سواب ملنا ہے کیوں بال تو ہم نے کھانا ہی نہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا ہمیں قربانی کے خون پر بھی اجر ملنا ہے خون تو استعمال کرنا ہی نہیں کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ جانور کے گوبر پہ اجر ملنا ہے گوجر گوبر تو نالی میں بہا دینا ہے کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ جانور کے کھر پہ اجر ملنا ہے سیخ پہ ملنا ہے اس کو دوبارہ اپنے کچرے کے اندر پھینک دینا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں جانور قربانی کا قربانی کے جانور کے گوشت کا اجر نہیں بتایا بلکہ سین کا اجر بتایا بال کا اجر بتایا کور کا اجر بتایا خون کا اجر بتایا اور گوبر کا بتایا وہ چیزیں جو غیر اہم تھیں ان کا اجر بتایا تو گوشت کا جر خود بخود سمجھ آیا ہے اگر گوشت کا اجر بتا دیتے ان غیر اہم چیزوں کا اجر سمجھ میں نہیں آنا تھا تو غیر اہم کا بتانے سے اہم کا مسئلہ سمجھ آ گیا ہے اگر اہم بتا دیتے تو غیر اہم کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من نامن سلاطن او نفسیہ کہ جب آدمی بھول جائے اور نماز رہ جائے یا سو جے اور نماز رہ جائے تو جب اس کو یاد آئے تو نماز پڑھے اور جب نیند سے اس کی آنکھ کھلے تو پھر نماز پڑھے اب یہ کیوں سمجھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے تین آدمی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم اٹھا لیا ہے آدمی سو جائے تو بھی اٹھا لیا ہے اور بھول جائے تو تو بھی اٹھا لیا اگر آدمی سونے کی حالت میں کسی کو گالی دے دے آپ اس کو مارنا شروع کر دے بھائی تو نے مجھے گالی دی ہے وہ کہا یار میں تو سویا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا آپ بھی سوئے ہیں ساتھ ایک آدمی سویا ہے وہ سونے کے آدمی تھپڑ مارے اور آپ کے چشمے ٹوٹ جائے اسے کو تیرے خلاف میں پرچہ کٹوا دو تو نے میرے چشمے توڑ دیے نے کہا یار معاف کرنا مجھے پتہ ہی نہیں چلا سویا ہوا جو تھا پتہ نہیں چلا اسی طرح آدمی نے بھول گیا اور روزہ رکھا تھا اور کچھ کھا لیا اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا کیوں بھائی میں بھول گیا تھا اب اللہ کے نبی بات سمجھا رہے ہیں کہ سونے کی حالت میں اگر آدمی کام کرے تب بھی معافی ہے اور اگر بھول کر غفلت سے کام رہ گئے تب بھی معافی ہے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 تو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا مسئلہ سمجھ ہے؟ آیا ہے یہ بات سمجھ آ گئی اچھا اسی طرح ہمارا الیدہ ہے کہ انبیاء علی مسلم اپنی قبروں میں زندہ ہے اللہ رب العزت اگر قرآن کریم میں یہ بات فرما دیتے الانبیاء الحیا فی قبور ہے امبیا اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو انبیاء کی زندگی قبر کی مان لیتے لیکن اسے قبر میں شہید کی حیات سمجھ میں نہیں آنی تھی کیوں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 اب اگر ابھی یہ اعلان ہوگا نہیں ذمہ رکھ لیں لیکن اگر اعلان ہو جائے میرے بیان کے ختم ہونے کے بعد بھائی بیان کر لیں اور مسافہ ہو جائے اور اس کے بعد آپ سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے یہ اعلان ہو جائے کہ جو لوگ بیان سننے کے لیے آئے ہیں سب کو کھانا کھلایا جائے گا اور میں ناراض ہو کر بیٹھ جاؤں خوشی مولانا صاحب آپ کا موڈ کیوں آف ہے میں بجلی بیان میں نے کیا تو کھانا آپ ان کو کھلاتے ہیں مجھے میزبان کی کہ مولانا صاحب اتنے سمجھدار اتنی بچوں والی باتیں کرتے ہیں جب ہم نے پانچ سو بندے کو کھانا کھلانا ہے تو تجھے نہیں کھلائیں گے کیا تو کیسا آدمی ہے آپ سب کو میرے ناراض ہونے پر دکھ ہوگا یعنی کتنا تعجب ہوگا جلسے والے اعلان کرے بھئی جو سننے والے آئے سب کو کھانا کھلائیں گے اور میں ناراض ہوں کہ میرا اعلان کیوں نہیں ہوا آپ کو خود تعجب ہوگا نا کہ یار مولانا صاحب کیسی بات پہ ناراض ہے کیوں جب آپ کو کھانا ملے گا تو مجھے نہیں دیں گے بتاؤ آپ سب لوگ کس کی وجہ سے آئے تو آپ کھانا کھلائیں گے تو مجھے نہیں کھلائیں گے یہ بات تو کہنے کی ہے لیکن اگر جلسے والے لان کریں بھائی صاف نہ کریں بکتھوڑا ہے مولانا صاحب نے کھانا بھی کھانا ہے تو آپ ہاتھ دھولو گے نا بتائیں میرے کھانے کے لان کریں تو آپ سارے ہاتھ دھونا شروع کر دو گے کیوں اگر دو بندے رکے بھی نا بھئی کیوں رکے کھانا کھانا ہے دوسرا کہا تیرا نہیں مولوی صاحب کا اہان ہوا ہے چل چلے شاہ تو بڑا کھانے کے لیے بیٹھا ہے چیلی بریانی پر بگیچہ چل چلے اب میں بتا رہا ہوں آپ کے کھانے کا اعلان ہو جائے تو میرا کھانا سمجھ آ جانا یا نہیں اور میرا اعلان ہو جائے تو آپ کا سمجھ نہیں آ. اب بات سمجھ آ گئی اب میں نے آپ کی خدمت میں مسائل پیش کیے ہیں ذرا گل نے تاکہ اگلی باتیں آپ کو جلدی سمجھ آ جائے ایک میں نے مسئلہ اور بیان کرنا لیکن اب نہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ کے موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ شاء ربیع الابل ہمارا کراچی جلسہ ہوگا اس پر میں نے رات لانڈی وعدہ کیا تھا میں تفصیل سے انشاءاللہ بیان کروں گا لانڈی ہوا تب یہاں ہوا تب کسی اور جگہ پہ ہوا تو تب بھی میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا میں صرف ویسے ادارہ معرف قرآن والوں نے طے کیا کہ مولانا صاحب گیارہ ربی الابل کا جلسہ اپنے ہمارے پاس کرنا ہے میں نے ان سے وعدہ بھی کیا گزرنا ہے ان شاء اللہ گیارہ لگ بھگ کا جلسہ کے پاس ہوگا انشاءاللہ جب گیارہ ہوگا تو پھر بارہ بھی ہو جائے گا اب بارہ کے دور جانے کی ضرورت کیا ہے اب ذرا مسائل گلنے نمبر ایک مختری کا اجر بتایا تو امام کا اجر سمجھ امام کا اجر بتا دیتے تو مختری کا سمجھ میں نہیں آنا بھول جانے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 نمبر چار کھور اور نمبر پانچ دوبر تو گوشت کا بھی بتا دیتے جب پانچ کو بتایا تو چھٹے کا بتا دیتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت ہی گاجر بتایا ہے امام کا بھی بتا دیتے تو جب آپ نے بھول جانے اور سو جانے کا مسئلہ بتایا ہے تو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا مسئلہ بھی بتا دیتے جب قرآن کریم نے شہید کے یاد سراختن بیان کی ہے تو نبی کے یاد بھی سراختن بیان کر دیتے کیا فرق سوال سمجھ آ اب جواب سمجھیں یعنی آپ سے کئی بار کا میری عادت ہے میں مسئلہ پورا کر دیتا کہ الجھن نہ رہے جواب یہ ہے ہمارے نبی صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی ہے ہمارے نبی صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی ہے ہر مسئلے کو سراختن بیان کرنا حدیث میں یہ نبی کی شان ہے ٹھیک ہے کی شان ہے نبی کی شان ہے اور کچھ مسئلے بیان کر دینا اور باقی مسئلے حدیث کی طے میں رکھنا یہ نبی کی شان نہیں بلکہ آخری نبی کی شان ہے یہ کیسی کی شان ہے ہمارے حضور کو کلم ملے یہ جوام القلم جتنے مسئلے اتنی حدیثیں یہ کلم ہے اور مسئلے ہزار اور حدیثیں تھوڑی یہ جوام القلم ہے ہمارے نبی صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی ہیں تو اب ایک ایسے مسئلہ آپ کو بڑا اہم سمجھ آئے گا اللہ کرے آپ کا دماغ حاضر ہو مگر پر شاقب ہم جلدی صرف یاد رکھتے ہیں کہ حاضر بآر ہماری بات آپ سے اب ذرا ایک بات سمجھیں ہر مسئلے پر حدیث یہ نبی کی شان ہے یا آخری نبی کی جتنے مسائل اتنی حدیث ہے کس کی شان ہے اور مسائل زیادہ حدیث کم یہ کس کی شان ہے تو جو لوگ ہر مسئلے پر حدیث مانگتے ہیں اس کا معنی انہیں حضور کو نبی مانا ہے اور جو کئی مسائل کے لیے ایک حدیث لے لیتے ہیں اس کا مانا انہوں نے حضور کو آخری نبی مانا یہ <تصفح> بات سمجھ آئی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ فتنا کتنا بڑا ہے ہر مسئلے پر حدیث وہ مانگتا ہے جو نبی مانے اور کئی مسائل کے لیے ایک حدیث کو کافی وہ سمجھتا ہے جو حضور کو آخری نبی مانیں ہم صرف نبی نہیں آخری نبی مانتے ہیں اس لیے ہم کئی مسائل ایک حدیث کو کافی سمجھتے ہیں اللہ یہ بات آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ تھوڑی سی بات سمجھ آ ہے میں نے آپ سے گزارش کی تھی نا کہ بہت تھوڑی باتیں ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے یہاں کے بیان کو وہ جلسے کی صورت میں بیان نہ کریں درد کی صورت میں بیان کریں تاکہ سب کن آپ ان باتوں کو سمجھیں اور آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں ہماری خواہش تو تھی لیکن پتہ نہیں پوری کب ہوگی میں نے گزارش کی تھی آپ لوگ اس کا اہتمام کریں کہ جو میں مہینے کے آخر میں بیان کروں نا آپ اس بیان کو چھپوا لیا کریں اور آئندہ جمعرات پر یہ بیان تقسیم کروا دیا کریں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں بولتے نہیں ہاں میں نے تقسیم کا سب کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر چھپوا دیا کر آپ خرید لیا کریں تو اب کچھ ٹھیک ہے کچھ اچھا ہے کم ہو جی یہ کس طرح سے کام مکمل ہی ہو رہا ہے کہ آپ لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے کراچی والے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہم سنتے تھے بہت سخی ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں تو بہت بخیل ہو اب اگر ایک آدمی اس کی نیت کر لے تو یہ پچیس تیس ہزار کا بیان ہزار میں چھپاتا ہوں اور آئندہ, جمع、آئندہ, جمع، آئندہ جمعہ میں آئندہ جمعرات تقسیم کرا دیا کروں گا تو یہ تاریخ اور پر آپ کے ہاتھ آئے گا یا نہیں آپ بتاؤ کتنا مواد آپ کے پاس جمع ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں میں نے تو لہٰذرات سے کہا کہ آپ اس کے لیے فنڈ فنڈلیں چندہ مت مانگے بس آئندہ جمعرات کو تقسیم کرا دیا کریں اور ان میں اعلان کرا دیا وہ مفت ہے اور جو حضرات آئندہ بیان چھپنے کے لیے پیسے دینا چاہیں وہ دے دیں جو نہ دینا چاہیں وہ نہ دیں کوئی بیس دے گا کوئی سو دے گا کوئی ہزار دے گا ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ تیار ہو جائے جو یہ کہہ دے گا باہر مہینے ہزار بیان تقسیم کرا دیا کرو اور پیسے میں اکیلا دے دوں گا نیت تو آپ سارے کر سکتے ہیں کہ نہیں نیت تو کر سکتے ہیں نا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے ہر بندہ دے لیکن نیت کر لیں اور اگر کوئی ایک آدھ بندہ اس کے لیے تیار ہو جائے تو آپ اندازہ نہیں فرما سکتے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا ابھی بیان ہوگا رات کمپوز ہو جائے دو دن میں پروف ہو جائے پانچ دن میں چھپ کے آ جائے اور جب آئندہ میں میں ہوں تو بیان چھپا پڑا ہو اور مفت تقسیم کرا دیں اور آئندہ مہینے پھر بیان تیار ہو جائے اب اس میں دلائل آپ کے پاس محفوظ ہوں گے اور اصل اور فری بیان کو پڑھنے کا مزہ اس کو آئے گا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 اس کی شرح ہے ضبعت الشمائل کے نام سے وہ میں نے جیل کے زمانے میں لکھی تھی اور اب اس میں تقریرات آج مکمل ہو گئی ہیں آخری تقریر آ گئی ہے پہلی تقریر ڈاکٹر عبدالرزاک صاحب بنو الانوا نے لکھی ہے اور اس کے بعد تقریر دارم دیوبند کے صدر مدرس موتی سید امن پال پوری صاحب نے لکھی ہے یہ تدریزیں مکمل ہوگی جتنی ہم چاہتے تھے آ گئی ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کے بعد یہ زبدہ تو شمائل کا نام اور شمائل تری شرح چپ جائے اور ہماری خواہش ہے ہمارے جو دورہ حدیث کے اندر طلبہ پڑھتے ہیں ایم تک پہنچ جائے تو شمائل جتنی مشکل ہے نا میں خدا کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں آپ کو کس سے زیادہ آسان نظر آئے گی آپ ذرا دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا میں جن حضرات کو کہہ رہا تھا کہ جتنے حضرات نے تقریرات لکھی ہیں نا ان تمام تقریرات ایک نقطۂ اتفاقی ہے مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب مولانا حضید الرمان حزاروی صاحب ڈاکٹر عبد الرجا سکندر صاحب اور مولانا سید احمد پال پوری صاحب اور دیگر ہمارے مولانا شاہ صاحب کبیر والے جتنے مشاف نے لکھی ہیں نا ایک نقطہ تقریباً سب نے لکھا ہے کہ مولانا الیاض زمن صاحب کو مشکل بات آسان لفظوں میں سمجھانے کا اللہ نے ملکہ دیا ہے اس لیے ضبط تو شمال نہایت آسان کتاب ہے جس کو مولوی پڑھ سکتا ہے عوام بھی سمجھ سکتے ہیں یعنی وہ کتاب جو طلبہ کو سمجھ نہیں آتی وہ آپ دیکھیں گے کراچی کا تاجر بھی سمجھے گا جرجہ اللہ کا طالب علم بھی, بھی سمجھے گا آپ اس کا ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اور جو جیل کے اندر بیٹھ کے لکھی ہو وہ کتنی قیمتی کتاب ہوتی ہے آپ کو پڑھنے کے بعد ہی اندازہ ہوگا میں اسی سات ایسی بات کہتا رہتا ہوں کہ آپ حضرات کے ذہن میں آئے کہ اللہ کا شکر ہے اس دور میں بھی ایسے علماء موجود ہیں جو جیل کی تنہائی میں بھی اپنے تصنیفی کام چھوڑتے نہیں اللہ کا شکر ہے ابھی ایسے بندے موجود ہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی نظر جلدی نہیں آ سکتی چلے میں خیر دو چار باتیں اور رض کرتا ہوں دوسرا مسئلہ سمجھ قربانی کے اندر اور قربانی کے موقع پر جانور آپ نے کون سا صبح کرنا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 ہم بینس کی قربانی کے قائل ہیں لہذا بیس کی قربانی کے دلائل وہ آپ کے پاس موجود ہونے چاہئیں ہم بیس کی قربانی کے قائل ہیں بینس کی قربانی کے دلائل کیا ہیں وہ آپ سے نشین فرما لیں نمبر ایک بیس کے بارے میں ہمارے یہاں عالم گیری میں ہے بل جاموس جامور من البقت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 اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ یا ہنفی علماء ارائے نہیں ہے بلکہ اگر آپ لغت کی کتابیں دیکھیں کہ اس کے اندر بھی یہ بات ہے اور باقی آئمہ ارائے دیکھیں اس کے اندر بھی یہ بات ہے اور میں آخر میں ایک مضبوط زمین پیش کروں گا جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے المنجد کے اندر ہے الجاموس و ضرب و مل اقبال یہ منجد لغت کی کتاب ہے یہ گار یہ بھینس یہ گائے کی یہ قسم ہے نمبر دو حسن بصیر رحمتہ اللہ علیہ یہ تابی ہے اور یہ کون ہیں کہ آخری صحابی آخری صحابی ابو طفیل عامر جوہنی رضی اللہ عنہ ان کا انتقال بھی 110 سو میں ہے اور حضرت امام حسن بسی رحمۃ اللہ کا انتقال بھی 110 سو میں ہے یہ ایسا صابی ہے حسن بسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الجاموس منزلت البقر کہ یہ بیس یہ گائے کے کام کائم کام ہے آپ چاہے تو گائے کی قربانی دے لو اور آپ چاہو تو کی قربانی دے لو حضرت امام صوفیان شوریہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات سن ایک سو اکسٹھ ڈگری میں امام صوفی نے جوامی مال بکر کہ جس طرح جو حکم ضائع کیا وہی حکم بحث کا ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات سن ایک سو اناسی ڈگری میں امام مالک فرماتے ہیں انامہ یہ بکر الجوامث یہ گائے اور بھی دونوں کا حکم ایک ہی ہے حضرت امام ابن المنظ یہ سب سے مضبوط نریجے میں رکھیں ابن المنظر نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کتاب الجماع لابن المنظب اس کے اندر وہ مسائل ذکر کیے ہیں جو اجماعی مسائل ہیں فرماتے ہیں فلمات اجماع الحکم الجوام حکم البکر امت کے فوکہ کا اجماع ہے کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا دلائل شری کتنے ہیں چار نمبر ایک قرآن نمبر دو سنت نمبر تین اجماع نمبر چار قیاس اس پر ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے اجماع امت یہ کتنی بڑی دلیل ہے اجماع امت یہ ذہن میں آئے قرآن کریم نے چار دلائل بیان فرمائے نمبر ایک قرآن کریم اس طبیع معلیہ علی ربی کو نمبر دو سنت قل ان کو حبون اللہ فتبی یوحب قم اللہ نمبر چار اجماع امت امشاک امباگ ماں تب الخد ویت طبی غیر منی نمبر چار فیاس و طبی صبیل امن انابیا اس میں جو نقطہ ذرا سمجھیں قرآن کریم نے چار دلائل بیان فرمائے اور اجماعی امت کے بارے میں قرآن کریم کا اسلوب نہایت مختلف ہے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 بنس رہی جہنم اسے جنت نہیں بلکہ جہنم دیتے ہیں اجماع کے منکر کی دو سزائے قرآن نے بیان کی ہے کہ دنیا میں ہدایت نہیں ملتی اور آخرت کے اندر جنت نہیں ملتی اتنی سخت بات اللہ نے چار عدل میں سے اجماع امت کے ساتھ بیان فرمائی آپ کس سے اندازہ فرمائے اجماع امت کتنی مضبوط دہلی ہے اس پر بھی ایک سوال دے جی نشی فرما لیں ایک سوال اچھا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 سب سے پہلے جس نے اجماع کا انکار کیا وہ کون ہے دلی اللہ رب العزت نے فرمایا اس جدول آدم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سجد الملائی تمام ملائکہ نے سجدہ کیا اللہ ابلیس اور اجماؤن کے لفظ ہیں تمام نے سجدہ کیا اللہ ابلیس ابلیس نے انکار کیا اور اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ اللہ رب الج نے پوچھا یا ابلیس ما انت مانا لما خلق تو ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا ابلیس نے جواب یہ دیا خلقتنی من من تین اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہر سے آدم کو مٹی سے بنایا لہٰذا انا خیرمن ہو میں بہتر ہوں اس آدم سے میں اس کو سجدہ کیوں کروں قرآن کریم میں ابا انکار کیا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 جو ممکن ہے آپ کے ذہن میں ہو یا ابھی نہیں تو بعد میں آپ کے ذہن میں آ جانا ہے اور پھر آپ نے فون میں لانا ہے تو نمبر نہیں ملنا تو آپ کے غیر سوال کا حل کیا کہاں سے نکالیں میری عادت ہے میں بات پوری کرتا ہوں تاکہ الجھن نہ رہے جب پرانے کریم سے ثابت ہوا اجماع کے منقل کی دو سزائیں ہیں ایک سزا دنیا میں کس کو ہدایت نہیں ملتی آپ سوال کریں گے کہ مولانا صاحب ہم نے کتنے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جو اجماعی مسائل کے منکر تھے اور اب ہدایت یافتہ ہوگا اجماعی مسائل کو مان لیے ایسے ہیں یا نہیں اب بتاؤ تراوی کتنے رکاط ہے بیس اجماع سے ثابت ہے نا آپ کو کئی لوگ ملیں گے جو آج کو مانتے تھے اور آج چھوڑ کر بیس کو مان لیں تو اجماعی امت کی منکر جو ہدایت تو مل گئی پرانے کریم جن کی ہدایت نہیں ملتی اسے ہدایت مل گئی ہے اب بتاؤ ہم قرآن کریم کو تو سچا کہتے جھٹلا نہیں سکتے لیکن جو بات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اجماع کے منتر کو ہدایت ملی ہے اس کا کیا کریں آپ بات سمجھ آئی جواب دشین فرما لو اجماع امت کے انکار کی دو وجہ ہیں نمبر ایک وجہ ضد اور تکبر نمبر دوسری وجہ دلیل جو آدمی اجماع امت کا انکار کرے جد اور تکبر کی وجہ سے ایسے آدمی کو ہدایت نہیں ملتی اور جو انکار کرتا تھا دلیل کی وجہ سے جب اس کو دلیل مل گئی ہے تو اس نے انکار ختم کر دیا ہے تو اس کو ہدایت بھی مل گئی ہے تو دلیل کی بنیاد پہ بندہ انکار کرے اور آواز و موجود ہو تو ہدایت مل جاتی ہے اور ضد کی وجہ سے انکار کر کے اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی تو جن کی ہدایت نہ ملنے کا قرآن نے بیان کیا وہ ضد کی وجہ سے ہے اور جو آپ نے دیکھے ہیں وہ دلیل کی وجہ سے منقطع اب کوئی اشکال والی بات ہی باقی نہیں رہتی تو میں نے عرض کیا کہ جس طرح گائے کو قربانی میں سفا کرنا جائز ہے اسی طرح بھینس کو بھی سفا کرنا جائز ہے اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ قائل ہے ہم کائل نہیں ہے نمبر ایک وہ لوگ کہتے ہیں کہ گھوڑے کو قربانی میں صفا کرنا جائز ہے کہتے بھی ہیں بعض علاقوں میں کرتے بھی ہیں اور جب موقع پر دلیل آتی ہے تو پھر آپ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں ہم وقت آنے سے پہلے آپ دلیل دے رہے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو وہ لوگ جو گھوڑے کی قربانی کے قائل ہیں ان کی دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے اب روایت دیکھیں آپ کے پاؤں سے زمین نکلے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھوڑے کی قربانی کی ہے اور ہم نے گھوڑے کو کھایا ہے صحیح بخاری کتاب و ذبح و سعید باب و نہر و ذم اب دیکھو جب بخاری کی روایت آئے گی ایک طرف پیش کریں گے بیشتی زیوت ایک طرف بخاری شریف ایک طرف ہوگا تلیم الاسلام اور ایک طرف بخاری شریف ایک طرف ہوگی ہدایہ شریف ایک طرف ہوگی بخاری شریف تو الجھن کے شکار تو آپ ہوں گے ٹینشن کے شکار ہوں گے یہ کیا ہو گیا آپ جواب دینشیل فرما لیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاک میں نہ نہرنا کا معنی قربانی نہیں ہے یا نہرنا کا معنی زبہ کہ ہم نے زبا کیا نہرنا کا معنی کیا ہے زبہ اس کا معنی قربانی نہیں ہے اس کی دلیل صحیح بخاری میں روایت موجود ہے یہ غلط اسما بن کے بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے زبہ نہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفاع ہو۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں مدینہ منورہ ہم نے گھوڑا ذبح کیا اور پھر گھوڑا کھایا آپ کہیں گے چلو قربانی لیکن کھایا تو ہے نا اس کے درائن میں بات بھی دوں گا پہلے یہ درائن سے بات فرما لیں کہ جہاں نہرنا سے مراد ذبح ہے اس سے مراد قربانی کرنا نہیں بلکہ اس سے مراد ذبح کرنا ہے کنزل امال کی روایت انہیں اسما بنتے بکر رضی اللہ عنہ سے ہے زبہ نہ فرسن فاقل رسول اللہ یہ بھی زبہ کے لفظ ہے نمبر تینو جم القبیبرانی میں روایت انہیں بکر سے ہے کہ زبان فرصل اللہ, اللہ, اللہ, وسلم اللہ ہم نے گھوڑا ذبح کیا تھا تو پہلے میں نے یہ ثابت کیا کہ جو بخاری شریف میں نحرنا ہے اس کا معنی قربانی دینا نہیں ہے بلکہ اس کا معنی صرف ذبح کرنا ہے لہٰذا اس کو قربانی کے جواب پر دلیل پیش کرنا ٹھیک نہیں اب ہمارے جو دلائل ہیں قربانی میں جانور کو گھوڑے کو ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہے ہم کہتے ہیں گھوڑے کو ذبح کر کے کھانا جائز نہیں ہے تو گھوڑے کو قربانی میں ذبح کرنا کیسے جائز ہوگا اس دلی کے جواب دیں گے پہلے اپنے ذرائع سن لیں کہ گھوڑے کو ذبح کر کے کھانا جائز نہیں ہے تو گھوڑے کو قربانی کے طور پر دے. قربانی میں دینا کیسے جائز ہوگا گھوڑے کو ذبح کر کے کھانا جائز نہیں دلیل نمبر ایک قران کریم میں ہے ول خیلا ول بغالا ول حمیرا لتا کبوہ وزینہ صحابہ میں سے مفصر قرآن عباسردی عنما فرماتے ہیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ گھوڑے کا ذبح کر کے کھانا مکرو ہے اور یہ ذہن میں رکھیں جب مطلق مکرو کہا جائے اس سے مراد مکرو تعلیمی ہوتا ہے گھوڑے کو ذبح کر کے کھانا مکرو ہے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 اور خچر اور غذا تمہیں اس لیے دیا ہے اس پہ سواری کرو اور تاکہ یہ تمہارے مال میں زینت کا سبب بنے اگر کھانا جائز ہوتا تو اس کو سواری کی بجائے کھانے والے جانور کو ساتھ ذکر کیا جائے بات سمجھ آ نمبر دو اللہ امام آزم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی عائد سے دلال فرمایا الہدایہ کے اندر ہے امام صاحب کی دلیل یہ ہے اللہ رب العزت نے جانوروں کا ذکر کیا اور بطور احسان کا ذکر کیا میں نے تمہیں یہ جانور اس دیا یہ اس دیا یہ اس دیا ہمارے احسانات کو دیکھو اور جب گھوڑے کی باری آئی اور میں نے ترک بوا میں نے اس دیا کہ تم اس پہ سوار ہو حالانکہ کے سواری سے بڑا احسان یہ خوراک ہے اگر گھوڑا بطور خوراک استعمال ہوتا اللہ سواری کی بجائے اس کو خوراک کے اندر استعمال کرتے اس لیے کہ جتنا رزق احسان ہے اتنا سواری احسان نہیں نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سراہتن حدیث موجود ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ فرماتے ہیں سر سنبی دعود کے اندر روایت موجود ہے فرماتے ان رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم نہاخویل حمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ گھوڑا اور خچر کھانے سے منع فرمایا ہے جب اللہ کے نبی نے منع فرما دیا اب بتا دو گھوڑا ذبح کر کے کھانے کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے نمبر چار اللہ روایت موجود ہے ضبع کر کے ان کے گوشت ہنڈیا کے اندر ڈال کے ہنڈیا پکا رہے تھے نبی پاک جب اطلاع ملی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تمہیں اس سے بہتر اس سے رزق عطا فرمائیں گے لہذا ان کو گرا دو پکی ہوئی ہنڈیاں صحابہ کے نے گرا دی اور اللہ کے نبی نے منع فرما دیا اب ہم نے چار دلائل پیش فرمائے کہ جیسے ثابت ہوتا ہے کہ گھوڑے کو ذبح کر کے کھانا جائز نہیں ہے اب آپ کو جب جائز نہیں ہے تو اسما بند جبھی بکر کیوں کہتی ہے رضی اللہ عنہ اس کا صاف جواب یہ ہے کہ نبی فاصلی مدینہ منورہ میں آئے اور احکام کا نزول ایسا ایسا ہوا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 اور کوئی بندہ اس دور کی دلیل پیش کرے کہ جب حرمت نہیں نازل ہوئی کہ شراب پیا کہ دیکھو جی فلاں پیا لہذا جائز ہے ہم کہتے ہیں جب حرام نہیں تھا تمہیں اس دور کے پینے کی حدیثیں نظر آتی ہیں تو جب قرآن جب حدیث میں منع کر دیا گیا تمہیں منع کی حدیث کو نظر نہیں آتی تو اگر پہلے دور میں کھایا وہ حدیث آپ کو نظر آ گئی تو جب اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تمہیں وہ حدیث کیوں نظر نہیں آتی تو جن احادیث میں گھوڑے کو ضبع کر کے کھانے کا ذکر ہے وہ احادیث منسوخ ہے اور جس میں منع کا ذکر ہے وہ احادیث بولو ناصر اچھا علمی سے سوال طلبا کے لیے میں کہتا ہوں عوام کا بھی فائدہ ہوگا اگر کوئی بندہ آپ سے کہ نہیں جی پہلے منع تھا اور کھانے والی حدیثیں بات کی ہیں کوئی بندہ سوال کر دے کہ پہلے منع تھا اور کھانے والی حدیثیں بات کی ہیں ہم کہتے ترتیب خلاف فطرت ہے یہ ترتیب خلاف شریعت ہے اس کی وجہ اگر آپ یہ کہہ دیں نا کہ پہلے منع تھا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گھوڑے کا مسئلہ منسوخ دو مرتبہ ہوا ہے دو مرتبہ کیوں پہلے جائز تھا اللہ جی خلق کلگ ہو ماں پہ لے جمیا ساری چیزیں حلال ہیں پہلے حلال تھا پھر اللہ کے نبی نے منع کیا تو حلال منسوخ ہو تو اس کا نا پہلے اس کو کھانا جائز تھا اللہ کے نبی نے منع کیا تو حلال نہ منسوخ ہو گیا بلکہ حرام ہو گیا پھر آپ نے منع کو منسوخ کر دیا اور کھانے کی اجازت دے دی اب یہ منسوخ ہو گیا اب بتاؤ طلبہ سمجھتے ہیں کہ احکام شریعت میں یہ نصف ہونا نصف ہونا یہ اصل نہیں ہے بلکہ نسف نہ ہونا یہ اصل ہے اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں والی حدیثیں بات کی ہیں تو پھر گھوڑے کا مسئلہ دو مرہ منسوخ ہوگا یا پہلے جائز تھا حرام کیا گیا پھر حرام کو منسوخ کیا اور جائز کیا گیا اور اگر ہماری بات مان لیں تو بڑا آسان یہ ہے کہ پہلے حکم نازل نہیں ہوا تھا کھاتے تھے اور بعد میں حکم نازل ہو گیا تو کھانا چھوڑ دیا اس میں گویا نسل والی بات ملی رہتی ہم یوں گئے گے کہ حرمت کے حکم سے پہلے کھایا جا رہا تھا اور جب حرمت کا حکم نازل آیا تو اس کے کھانے کو حرام قرار دے دیا گیا اب کھانے کی گنجائش موجود نہیں خلاصہ کیا ہے کہ جب گھوڑے کو ذبح کر کے کھانا جائز ہی نہیں ہے تو بتاؤ گھوڑے کی قربانی کرنا کیسے جائز ہوگی سمجھ آئے گی بات دوسرا اس سے بھی زیادہ قابل تعجب آپ کے لیے مسئلہ اور یہ مسئلہ پنجاب ضلع سرگودا کا نہیں ہے یہ مسئلہ آپ کے شہر کراچی کا ہے کتاب کا نام ہے پتاوا سالیہ اور مصنف مفتی عبدالستار اور جماعت کے نام ہے غربہ اہل حدیث ان کی امیر ہے اور یہ مدرسہ کراچی میں سرگودا میں نہیں ہے یہاں سے کتاب چھپی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ مورگ کی قربانی جائز ہے کس کی جائز ہے مرغ کی کسی بندے نے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے غریب آدمی ہیں بکرا بہت مہنگا ہے اور میں مرب دے دوں اللہ نے دین میں بہت آسانی رکھی ہے یہ دلیل پیش کی ہے بس اچھا اس سے اگلی بات بتاو ساری جلد چار سوا چالیس پر ہے اندھے کی قربانی جائز ہے نہیں میں انسان ہی رہا میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کے سامنے دلیل آنی چاہیے اور دلیل کیا پیش کی آپ دلیل سنیں کہتے صحیح مسلم میں کتاب الجمہ میں روایت موجود ہے اب ابو حریر رضی اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہو تو مسجد کے ہر دروازے پر اللہ فرش کے بٹھاتے ہیں اور جو آدمی جمعہ کے لیے آتا ہے فرش کے اس کا اجر لکھتے ہیں جو آدمی سب سے پہلے آئے اس کو اجر ملتا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا لفظ ہے کماسن اللہ یہ دل بدانہ جو اس کے بعد آئے اس کو ادر ملتا ہے سما کل دن بکارا گائے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا جو اس کے بعد آئے اس کو ادر ملتا ہے زمبا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اور جو اس کے بعد آئے کل جا اس کو اجر ملتا ہے مرغی دینے کا اور جو سب سے آخر میں آئے اس کو ادر ملتا ہے یہ دن بہی جاتا انڈا اللہ کے راستے میں دینے کا اور اس کے بعد فرشتے جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو انامہ مال لپیٹ دیتے ہیں اور اللہ کے فکر تو سننا شروع کر دیتے ہیں آم اب کہتے ہیں سہلی سے ثابت ہوا کہ قربانی سب سے پہلے اونٹ کی اس کے بعد گائے کی اس کے بعد دمبے کی،, کی اس کے بعد مرغی کی اس کے بعد مرغی کے انڈے کی تو دیکھے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اب اس کا جواب بہت آسان ہے دو جواب نشید فرما فرمانے پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نے جن جانوروں کو قربانی کے دن ذبح کرنے کی بات فرمائی ہے وہ جانور قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں بیڑ ہو یا بکرا ہو نمبر دو نمبر تین گائے ہو یا اونٹ ہو ان چار کا ذکر کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آیت کی شرح خود فرمائی ہے سمانیت اسواج من نظانس نہیں العلی رہے ہیں کہ اس کی شرح میں فرمایا یہ آٹھ جانور ہیں جو آپ نے قربانی میں بیڑ بکری گائے اور اونٹ گائے بینس تو گائے کے ساتھ شامل ہوگی نا تو قرآن کریم نے جن جانوروں کی بات کی ہے نہ ہی ان میں مرغا ہے نہ ہی ان میں انڈا ہے لہٰذا ہم مرغی اور, اور انڈے کی قربانی کے قائل نہیں اور دوسری حدیث میں, رکھتے ہیں، میں نے پہلے پڑھی تھی امی رضی اللہ عنہ فرماتی ہے احرا دم قربانی کے دن اللہ کو محبوب ترین عمل وہ جانور کا خون بہانا ہے تو انڈے کا خون بہا سکتے ہیں آپ بتاؤ تو قربانی کیوں گے جس کا خون بہایا جا سکے انڈے کا خون بہانے کا جواز ہی نہیں ہے تو آپ انڈے کا خون بہا نہیں سکتے انڈے کو قربانی میں کیسے پیش کریں میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ جس کی ہم قربانی کرتے ہیں بحث وہ نہیں مانتے ہم نے دلائل دیے ہیں البتہ ایک بات رہ گئی وہ حضرات کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے ان سے پوچھا جائے کیوں جائز نہیں ہے وہ صرف ایک دلی پیش کرتے ہیں کہ بھینس بلاد عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی لہذا بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں اس دلی کے جواب تو بہت آسان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دلادِ عرب میں بھینس نہیں تھی ذبح نہیں ہوتی تھی گوشت نہیں کھایا جاتا تھا لہذا آج کے دور میں بھی ذبح کر کے گوشت کھانا جائز نہیں تو اس دور میں بلاد عرب میں اس کا دودھ نہیں ہوتا تھا اب بھی دودھ استعمال کرنا جائز نہیں ہے مکھن نہیں ہوتا تھا اب بھی کھانا جائز نہیں ہے پھر یہ دلیل پیش کرو اور سب سے عجیب تر بات یہ ہے میں کبھی ساتی بطور مثال کے عرصیہ کرتا ہوں کہ جب آپ قربانی کے دن آئیں تو آپ ایک چیز کا اہتمام فرما لیں اہتمام کیا کرنا ہے جب قربانی کا دن ہو اب ظاہر ہے ابھی تو ہماری قربانی آ رہی ہے یہ گرمی یا سردی کے دن نہیں ہے لیکن آپ لوگ انڈے تو سارے استعمال کرتے ہیں کون انڈا استعمال نہیں کرتا آپ لوگ قربانی سے پہلے جو صبح ناشتے میں انڈے استعمال کرتے ہیں اس انڈے کی کھالیں باہر نہ پھینکا کریں اس کو رکھتے خا کر اور جب قربانی کے دن تیسرا یا تیسرا دن ہو پہلا دن ہو دوسرا دن ہو اس وقت آپ کسی دیوبندی میں دستوں فون کرنے کی بجائے کہ ماتو دعوا کے دفتر فون کریں انہیں کہے کہ ہمارے پاس گھر کی گھر میں قربانی کی کھالیں موجود ہیں آ کر لے جاؤ وہ آپ سے پوچھیں گے کتنی کھالیں ہیں آپ کہنا نا آپ دیکھیں نا وہ کتنے خوش ہوتے ہیں جب آئیں گے تو آپ ان کو ٹوکرا اٹھا کے دے رہے جس کے اندر انڈے کی کھالیں موجود ہیں پوچھیں گے یہ کیا سادیا فتع سارے کا حوالہ دے دو تمہیں جس کی قربانی جائے تھی ہم نے قربانی کی کھال بھی رکھ لی ہے دوست ہم نے خود کھائی ہے قربانی کھال آپ دے دی یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا بتاؤ کتنا آسان کام میں ایک مسئلہ اور بیان کر اجازت چاہوں گا قربانی کے دن کتنے ہیں قربانی کے دن ہمارے یہاں قربانی کے دن ہیں تین نمبر ایک دس لحاظ نمبر دو گیارہ سے لحاظ اور نمبر تین بارہ سے لحاظ یہ قربانی مسائل اور بھی ہیں میں بڑے شارک بیان کر رہا ہوں تو دن کتنے ہیں تین دس دلحج گیارہ سے لحاظ اور بارہ جلحج ہمارے دلائے علی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ قربانی ہوتی ہے یوم نمبر گیارہ بارہ اور تیرہ یہ ہماری دلیل ہے یہ حضرات کہتے ہیں کہ قربانی تین دن نہیں بلکہ چار دن ہے چوتھے دن پہ دلیل کیا ہے دلیل کے پاس صرف ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام التشریق کل بہن کے کہ جن دنوں میں نماز فرق نماز کے بعد اللہ حکبر اللہ حکبر اللہ ولّہ یہ جو آپ تشریح تجبیرات تشریق پڑھتے ہیں جن دنوں میں یہ سارے دن قربانی کے دن ہیں اور وہ کہتے ہیں ایام تشریق دس بھی ہے گیارہ بھی ہے بارہ بھی ہے تیرہ بھی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنے تشریق کے ایام ہیں وہ سارے قربانی کے دن ہیں لہٰذا چوتھے دن بھی قربانی کرنا جائز ہے اس کا سب سے آسان ایک جواب ذہن نشین فرما لیں صنعت کے اعتبار سے روایت کمزور ہے ضعیف ہے بات کہتے ہیں موضوع ہے اس کو چھوڑ دیں اگر وہ جواب جو آپ سے دے، آپ دے سکتے ہیں آپ ان کو یہ بات سمجھائیں کہ اگر اس حدیث کو مان لیا جائے تو پھر قربانی کا آخری دن اگر یہ دس گیارہ بارہ کے بعد تیرہ سے لحج ہے تو پہلا دن پھر نو سے لہج ہونا چاہیے پھر قربانی کے دن چار نہیں بلکہ پانچ ہونے چاہیے کیوں اگر تقبیرات تشریف یہ تیرہ سے لحاظ کو ختم ہوتی ہے تو پھر نو سے کو شروع بھی ہوتی ہے اگر سارے تشریق کے ایام یہ قربانی کے دن ہیں تو پھر چار نہ ہوں بلکہ پانچ ہوں اب ان سے پوچھو نو سے لحاظ کے قائل کیوں نہیں ہو کہتے ہیں حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ پانچ ہونے چاہیے لیکن ہم نو سے لحاظ کس لیے مانتے ہیں کہ امت کا جمعہ ہے کہ نو ذی الحق کو قربانی نہیں ہوتی آپ کہنا جس امت کا جمعہ ہے کہ نو ذی الحد کو قربانی نہیں ہوتی اسی امت کا جمعہ ہے کہ تیرہ ذلحد کو بھی قربانی نہیں ہوتی جب اجماع اپنے خلاف آ گیا تو مان لیا اور جب اپنے حق میں آ گیا تو مان لیا اور اپنے خلاف ہے تو چھوڑ دیا یہ کون سی تردیب ہے اگر اجماع امت کو ماننا ہے تو آپ کے مخالف ہے تو تب بھی مانگو آپ کے موافق ہے تو تب بھی مانگو ایک مسئلہ بیان کرنے ایک مسئلہ اور بھی ہے دیکھو ہم تو بیان کو تھوڑا وقت کرنے کے لیے نہ تلاوت نہ نا نہ, نہ, نہ نظم کچھ بھی نہیں کرتے فوراً بیان شروع کرتے ہیں تاکہ تھوڑے وقت میں مسائل زیادہ ہو جائیں آپ کا اہتمام کرتے ہیں ایک مسئلہ ہے کہ جو قربانی کے جانور ہیں ان میں شرکا کتنے ہونی چاہیے جہاں تک تعلق ہے بکری بیڑ اور دمبے کا یہ جو ایک کی طرف سے ایک قربانی کرے جہاں تک تعلق ہے اونٹ کا اور گائے کا ہمارا موقع یہ ہے کہ گائے ہو تب بھی سات آدمی بیت ہو تب بھی سات آدمی اور اونٹ ہو تب بھی سات آدمی یہ ہمارا موقع ہے ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں اگر گائے ہو تو سات آدمی اور اگر اونٹ ہو تو پھر سات آدمی نہیں بلکہ اونٹ ہو تو دس آدمی آپ حیران ہوں گے اور آپ کو سازو ہوگا آپ کو کہ یار یہ کیسے نئے مسئلے سنتے جا رہے ہیں یہ مسئلے ہیں لیکن پہلے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جب عین موقع پر یہ مسائل پیش ہوتے ہیں اور آپ کو بات دلیل نہیں ہوتی تو پھر آپ کو بے حد پریشانی ہوتی ہے اور پھر جب, جب جواب تلاش کرنا شروع کرتے ہیں جواب اس کے ملتے نہیں تو ہم کہتے ہیں یہ آپ کو پہلے یہ سمجھا دینے چاہیے تاکہ موقع کے اوپر آپ کو الجھن نہ ہو تو قربانی کی شرنگ کتنے ہونے چاہیے اور ہمارا موقع کیا ہے اگر قربانی کے اندر اونٹ ہو تب بھی سات اور اگر گائے ہو تب بھی سات ہماری دلیل صحیح مسلم کے اندر بھی ہے اور ہماری دلیل جامع ترمیزی کے اندر بھی ہے اور دیگر روایات کے اندر بھی ہے جامع ترمیزی میں روایت موجود ہے حضرت جاوید بن عبداللہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے قربانی کی ہم گائے نے بھی سات آدمی تھے اور ہم اونٹ کے اندر بھی سات آدمی تھے صحیح مسلم میں روایت جامع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہم گائے کے اندر بھی سات آدمی تھے اور اونٹ کے اندر بھی سات آدمی تھے دلیل میں وہ بھی حدیث پیش کریں گے وہ کہتے ہیں حدیث موجود ہے اور یہ جامع تنویزی کے اندر موجود ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے قربانی کا دن آ گیا ہم گائے میں سات آدمی شریک ہوئے اور اونٹ میں دس آدمی شریک ہوئے یہ جی دیکھو اجیسا آگے اب آپ کو سات والی نہیں دکھائیں گے وہ تو جامعہ ترمیزی کی دس والی دکھائیں گے نا اور آپ کو پکڑیں کے کیسے بیٹی زبر دیکھو کہتے ہیں اونٹ میں سات ہونے چاہیے اور جامع ترمزی دیکھو ابن عباس فرماتی عنما کہ ہم اونٹ میں دس تھے تعلیم سلام دیکھو تو سات ہونے چاہیے اور حدیث دیکھو تو دس ہونے چاہیے ہدایت شریف دیکھو تو سات ہونے چاہیے اور اگر حدیث پاک دیکھو تو دس ہونے چاہیے اب یہ ساری بحث ہوگی کہ پھر کا حدیث مبارک کے خلاف ہے حالانکہ ایسی بات کرتا نہیں اب آپ ذلائد اچھی طرح سنیں حضرت امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ ماں کی حدیث کو پہلے ذکر کیا جس میں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں تھے قربانی کا دن آ ہم گائے میں سات آدمی شریک تھے اور اونٹ میں دس آدمی شریک تھے اس کے بعد رہتے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے وہ وہاں کہ نبی پاک صلی اللہ سلم کے ساتھ ہم تھے اور ہم نے حضور پاک کے دور میں جو قربانی کی ہے گائے میں بھی سات تھے اور اونٹ کے اندر بھی سات اب دونوں دیشیں آگی حضرت امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے پہلے حدیث بیان کے عبداللہ بن عباس کی اور پھر حدیث بیان کی جاب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ پہلے حدیث بیان کی دس عیسو والی اور بعد میں بیان کی سات حصو والی اب ہم عمل کس پہ کریں حضرت امام ترون رحمت اللہ علیہ نے عبد اللہ بن عباس کی دس والی روایت بیان کی حضرت جابر کی ساتھ والی بیان کی عورت والی حدیث کے بعد نے فیصلہ کیا فرمایا عمل العلم من اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کا جو عمل تھا وہ عبداللہ بن عباس کی دس والی حدیث پر نہیں تھا بلکہ صحابہ کے کا عمل جابر بن عبد اللہ علی حدیث صاف والے حصے پر رضی اللہ اب اگر ایک حدیث مطروب جس پر صحابہ نے عمل چھوڑ دیا اور ایک حدیث معمول جس پر صحابہ نے عمل کیا اب ہم عمل کس پہ کرے حضرت امام ابد رحمتہ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے باب ملک ان کے ساتھ اسی طرح ایک اور موقع پہ حضرت امام ابو دود فرماتے ہیں خبرانِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک مسئلے پر اللہ کے نبی سے دو حدیثیں آ جائیں نوزرا علامہ صحاب ہوں بادہ ہوں ہم یہ دیکھیں گے ان دو حدیثوں میں سے صحابہ نے کس پر عمل کیا ہے جس پر صحابہ عمل کریں گے ہم اس پہ عمل کریں گے جس کو صحابہ چھوڑ دیں گے اس کو ہم بھی چھوڑ دیں گے صحابہ کے کا چھوڑ دینا اس بات کی دلیل کی حدیث پہلے دور کی ہے اور صحابہ کے کا عمل کرتے رہنا اس بات کی دلیل کی یہ حدیث باد دور کی ہے اور ایک ضابطہ یاد رکھ لیں حضرت امام نوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں ایک ضابطہ بیان کیا ہے اور میں پورا مسئلہ بیان کروں گا پھر ضابطہ بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی صرف ضابطہ سن لے حضرت امام نوبی رحمۃ اللہ علیہ نے باب المام اس باب کے تا حدیث پھر امام نوی کا ضابطہ اور ماض حاضی عادل مسلم بن وغیرہ امام مسلم اور دیگر محدین کی مبارک عادت یہ ہے کہ وہ پہلے حدیث وہ لاتے ہیں جو ان کے یہاں منسوخ ہو اور پھر وہ لاتے ہیں جو ان کے ہاں ناصر ہو معلوم ہو امام ترمزی کیا دس حدیث والی حدیث منسوخ ہے اس لیے پہلے لائے اور سات والی ناسک ہے اس لیے اس کو بعد کے اندر لائے اور تیسرا اور آخری جواب ذہن میں رکھ لیں یہ اصول حدیث سے ضابطہ ہے ایک حدیث پھیلی ہے جس میں کرنے کا ذکر ہو اور ایک حدیث قولی ہے جس میں فرمانے کا ذکر ہو اگر قولی اور فیلی حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے تو قولی حدیث کو فیلی حدیث پر ترجیح ہوتی ہے حتی جابر والی حدیث قولی بھی ہے اور پھیلی بھی ہے عبداللہ بن عباس والی طرف پھیلی ہے اس میں نبی پاک کا فرمان نہیں ہے اور جابر والی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ تم گائے کے اندر بھی ساتھ شریک ہونا اونٹ کے اندر بھی سات شریک ہونا اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے مسلک اور موقف کو دلائل کے ساتھ یاد کرنے کی توفیق فرمائے الحمد الحمدللہ رب الحمدللہ رب العالم الحمد للہ اے اللہ ہم سب کی نیچیاں عبول فرما گناہوں کو معاف فرما کتاؤں سے درگزر کرنا چار حضرات کو پورا فرما دماغوں کو صحت عطا کرنا کے میں قرض فرما اے اللہ ہمارے دوست پر کامران و کی والدہ کا انتظام و کراچی کی مقد فرما اور جتنے مسلمان و اسات پا چکے ہیں سب کی مقد کرنا درجات بلند فرما قبر منور فرما اے اللہ سب کے دعائیں کرم فرما وصل اللہ تعالی رسولی خیر خر کے ہی محمد بن ولی اجمائی کیا